تا کی الصلوۃ اللہ اکبر ناری گا چھپڑ دوستیاں چل روپیہ لے لے ٹھیک انداز جہاں بندہ جانا ادھر جانا اور چاچے دو تین گھر بندہ پتا دش دادیا کے رنگ ہوتے ہیں محفل اور عقیدت کے رنگ ہوتے ہیں عیدت رنگ اور عقیدت ہوگی موت روف ہوتی اللہ تا کرے نا پھر برشد کی مولا کی وہ عقیدت کو کام آ رہی اللہ کی اللہ کے سوپ رہی یعنی مثال کے طور سے میں کم سوکھی مثال کر بیبی ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہوئی پڑھی لکھی نہیں ہوئی وہاں پھر باہر چلا گیا پتر باہر جب چلا گیا ہے اتوں اپنی ماں پیسے اپنی ماں ن پیسے بھیج درافٹ آدھے چیک کی نہیں دکھا چاہیے پتا ان پڑھ ہی معیشت چیک آئی لوگ ست ستر لاکھ یا نبے لکھ کروڑ دو کروڑ بازار بار گیا پا میں کچھ نہیں لینا دن کا میں مدد واسطے کو مدد کر دے سال دینا جس وجہ مین ہے بینک بائی کروڑ روپیہ بینک کنسے بائی کروڑ روپیہ بینک, بینک, بینک پریشان ہونی پریشان ہو او پتا ری لکا کی نماز oh, wow, wow, wow, wow. جیڑے بندے نماز پڑھتے پتا نہیں پہ پڑھنے آ سکتے کی پڑھنا ہے اتے بیٹھنے آ پڑھنے پہ آئی والی سال اونہ دی نماز دیے فتو بغیر نماز پڑھتے بولتے نہیں ٹھیک ہے لوگ نماز جہی ہے نا نماز جیڑی پنج وقت تان دیکھ نماز پڑھی جی ہال ہوں جہا جی دا نماز دی محرف حاصل کر لینا نماز دی محرف ہی حاصل کر لین بند پتہ لگ جائے بھی ہچ کی سچ کی پڑھنی ہے یاد الحمد للہ ربے لالا پڑھ لیا پتہ نہیں ربے گا کہ ادیس سیت کی طاقت کی وہ کن ملکیت مالک ہے ان کی شان کنی ہے جی اس گا پتا ہی نہیں الحمد للہ پڑھنگ وہ ٹھیک ہے اگر بندے اپنی نماز دروخت کر لیا رولی جگڑے مک جان اگر موسال اسلام کا دور ہے آ سیا ملنگا نہیں کر کریمی حسینارشد بغیر امام حسین یعنی بڑے اوکھے اوکھے اگر اس کو آپ یعنی میں بیان کروں کریمی ان پردے سے لینا کرنا ہوئے نا دریب بچائی نا دری پر دے امام حسین گل سنا پہلے سلیالان محمد بولو یار آل محمد پڑھا ہے تو پتا ہی نہیں آل محمد ہے مہمان آدی آدی نماز سفا نے ए, جس سس دے فرشی ادا. محفل ملاپ کروانی ہیں, نماز پڑھنی ہیں, کوئی بھی محفل کروانی ہے مالک فرشیت باقی لوگ بچھا سارا کچھ جس ویلے امام حسین بادشاہ کا ذکر کردے سن جناب محمد مانتشاو مانتشاو خیر, کا خیر, خیر اللہ کے ہاتھ میں یہ گل ذہن رکھنا خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے بیادکل خیر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے جسے اللہ عزت دیتا ہے اس کے گھر میں فرش ازا کا بھی تمام کروا دیتا ہے اللہ عزت دیتا ہے ٹھیک ہے فرش ازا ازا لفظ نکلے عزت چرآن چانتا چاہ و تز امام حسین اور ذکر ہو جا نماز پڑھتے تھے نا اللہ محمد محمد انہوں ال... دے ذکر نو اللہ نے عزت والوں کا ذکر آخر اور ایس تو بڑا کوئی عزت والا اللہ دے دربار نبی کے دربارگا جنہ کے اللہ درود و سلام پڑھتا ہے او یہ بے شک کے اللہ درود و سلام پڑھتا ہے ان سے پڑھ کر کسی کی عزت ہو سکتی گلی چوڑے سلام کرا ہی ہوتا ہے جن کو ماڑے بند سلام یاد رکھنا دنیا چزت والا ہے جن کو ماڑے بندے سلام کراڑے نہ اچھا برتدا ہوگا مخلس ہوئے گا ماڑے سلام کرنے ایے جہے بندے امی ہونا مم ملتے پھر ماڑا ہو دیکھو ماڑے کو دیو دے ماڑے کو زیادہ دونوں نزدیک محبت پیار سارا محفل قسمت والے, بڑے قسمت والے نے چلو سالانہ جنہاں جنہیں قسمت محفل رکھ لیے جہے شامل ہوتے ہیں وہ بھی بڑے قسمت والے نے با جنہ کو گی جہیں ایو فارملٹی پوری کرونا مناوی نامن کوئی فرض جن کو معت ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا پہلا سانس بھی یہاں ہو اور آخری سانس بھی اسی فرش میں ٹھیک ہے فرش آزاد عزت کیوں ہے جتنے آل رسول کا ذکر ہوئے ان فرش آزاد امام زین اللہ علیہ السلام جے البرا وا اول ورا سید رہے سن مسجد نقمی چاہ رہے سن اور فرش مشا رہے سن ایک بندہ اٹھیا ایک بندہ صحابی اے رسول کیا کہا مولا، سید سردار اجازت دیو یہ نوکری میں کروکری میں کرنے نے فرمایا نہ بھائی اے نوکری اسی آپ گے. اے پش بدان دی نوکری اور لوگ آخر نوکری بھی آپ کر گے مرسج امام دین دے شہر مکینا دیکھ امام علی زین اللہ کے سون نے اس محفل دا انعقاد کی کیا میرے وقت میسج لے کے جا تو سارے لوگوں پیرام دے گیا فرش میں آپ وھاوا گا فرض میں آپا گا سرکاری مام زیندی نے لوگ آیا, آیا. آئے نہیں می سارے لکان کئی نہیں آئے کئی آ کے پٹھے کترنے کئی اوٹ چکا من جانا کئی آخیا میرا سر درد کئی آخیا میری لت چرد مولا بار تجھے پتا نہیں ہے اللہ کا ہے فرشتے آنا اپنا اپنا فرض پورا کر تو تپ کر آدم تو لے کے انسان تک سارے نربند جا کے اللہ اکبر نماز مومن کی میرے بس ہوئے نا کھلا پلاٹ ویخ کے پترا دیا شادیاں کرتے اتنے چمبو گرانٹ لگی ہوتظام ہو مولا صرف نہیں. ہم احتجاج کرتے کہ اور کوئی مولا ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے سارا کچھ ٹھیک ہے موی دو سلام پڑا مالک اللہ جنہ کی محبت کا سوال کرے گا سوال ماں پہ پورا نہ کریے بہنے. بازل ماں یا باپ او پورا نہیں کر دیتے بولو اللہ اٹھے ناجن دادی سوال ہی اللہ کرے ٹھیک سوال ہے اللہ سوال کر رہے نال محبت کرو یہ محبت کرو اللہ سوالیے اللہ سوالیے اللہ سوالیے اس کا اللہ واسطے محبت ہے. تو پھر محبت کرتے ہیں بند نماز اللہ کا جا لیا نام نام آیا چلے چنتی چنتیاں لے نام اس چل دھر محبت اللہ بنا دینی جنگ سارا نہیں بل آیا علی بل کے رحمت سونا خرکتا ہے دری ٹال آیا او مشکل بھی چانو جی اللہ دربار دعائے تے اگلی تسلیم <تصفح> نہ کرے چند <تصفح> <بھولا. تصفح> اللہ نہ مننے من اللہ کے پکڑے محمد چھوڑا پکڑے اللہ محمد چھڑا محمد دے پکڑے جنہاں نے رسول کی شپا نہ ہوئی وہ جنت چ نہیں جا سکتے وہ جنت چ نہیں جا سکتے اور جیڑا رسول سارے رسول کرنے والا نبی پاک پیچھے کون سارے صابیہ دیا سب بنیا ہوئی نے ایک سجدہ دے لیا ہے دے دوسرے سجدے سینٹ آ کے بہ گیا امام حسین اللہ کیا نا چکی میرا ابھی میرا ابھی سر میں چکنا سارے سہاوی پچ چک چک کے ہوئے سارے صحابی سر چک چک کے وینے چکیے سر گئے جدہ سجدہ لبھی چکنا سے ہو جلو چکے ہو چکنا امام چکے ادو کسی چکنا یار امام حسین بادشاہ بیٹھے رہے بہتر رسول نے پڑھ لیا سبحان نہ لے لانا ربی پڑھ چکے بہتر مرتبہ تے امام حسین تھلے اترے جس والا حسین تھلے اترے سلام پھیریا بولتے نہیں سلام پھیریا سلام حسینٹا نوی پاک نے جی جی سمجھ آئی قرآن شکایت جی نماز کے ہو پڑھو نماز خشو اور خزو کے ساتھ پڑھو بولو یار ٹھیک ہے نبی پاک کے دین میں آ گیا سارے صحابیاں سر چوک کے ویکیا سارے صحابیا حسین آ گیا سارے صحابیاں نے ویخیا ہر نمازی کے دین چین حسین آ گیا پوچھیا آخیا یار رسول <سؤال> اللہ نماز ہو گئی ہے آخیا وہ دن وہ بھی محبت کرے نماز اسی کی ہوتی ہے جو حسین سے محبت کرے جو حسین محبت کرے اللہ قرآن چاہیے سارا بولو یا حسین اللہ آخیا خوشی پڑھنی نماز سارے اور جسے گل فیلی بندے آخ امان ہو گئے دعو کرسلمان اللہ دیا حکم سنا دے اللہ سوال کرد اللہ سوالیے اللہ سوالیے امام حسن دی محبت دا، امام حسین دی محبت, دا، دی محبت, دا، دی محبت دا، محمد محبت کا سوال پورا کر دے ان کی نماز ہوں بلکہ ان کی نماز نہیں ہوتی نہ وہ مومن ہو جاتا نماز مومن کی لڑائی ہو جاتی وسلم آتے ہیں میری جتا سیدہ فاطمہ واہ سلام اللہ علیہ آتے ہیں آم بند میں پھر آگ وڑنی یعنی وڑن دا جی اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا عذاب کیتا ہے ایمان نے فرمایا جنہ اتنے گیر رل مزدوبے مور لگی ہے نا نہیں آ سکتے ہاں جا محفل کرنے جا محفل کراضر میلا اپنے عشق کا دور بجائے کوئی آئے تو نہ آئے یہ جڑیا ہو واقعہ حضرت دور ہے ایک بندہ بدلیا جا رہا ہے میرے بندے، ایک بندہ گزر گیا گزر گیا بستی بڑے بڑے بندے پرہیزگار بڑے نمازی کسے بندے نے آ گیا سیدی کر لے مرغی نیار کسی نے اللہ ربر جبریل, علیہ السلام کا جبریل جو ساری رات ذکر کرنے والے لوگ موجود نہیں ساری رات تجت پڑھنے والے لوگ اللہ کہنا پہلے موت کرنے کسی نے نہیں آکھیا یہ مرغی سی کر پہلے کلر کر دو محفل وہ ہے جو آپ پورے اپنے علاقے میں کہیں لوگوں آئیں یا نہ آئیں آنا اس نے ہے جینا جنا غیر المر ہوئے نہیں ٹھیک کون سرکار امام حسین علیہ السلات وسلام دا سیکل کیوں اِن اللہ علف اللہ رما میرا حبیب ابھی تھی رمی کرتے پہ جی ہاتھا نہیں ہے اللہ قرآن چھیا میرا حبیب لا سم لا اے میرا حبیر, میں تیری عمر دی قسم، ساری اکل سرکار تنچن والا پڑھے ہوئے سن پڑھ سن نبی کا پڑے پڑھتا رہ پڑے لائلا حاض اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو مسلمان ہی نہیں ہوں ایک ہے اللہ نے جن ساری عمر بھی قسم چکی ہے لو جیت نارریندر گیا جس گ یہ سب دیوانے کے ساتھ اور خلوص دل سے آپ کے دربار میں سلام پیش کرتے ہیں مولا قبول اور سب کی پورا کر دیجیے مدینہ سب کے حال کے اور قیامت کے دن آپ شافی معاشر مولا ہماری ہمارے اور ہمارے جتنے یہ جمع لوگ ہیں سب کی مارا شفات آپ کی شفات کے حقدار ہو جائیں ہم بس اسی دنیا میں رہ کے یہی تو آئے اللہ صلی اللہ ہو اللہ محمد اللہ علیہ محمد محمد علی کا صولی اللہ وسلم